اللہ وبرکاتہ مخرد کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی ان شاء اللہ فرما رہے ہوں گے آواز اگر میری صحیح آ رہی ہے تو دیں. آواز اگر میری آبائیوں کو صحیح آ رہی ہے تو بتا دیں اللہ صلی سجیدینا و مولونا محمد الجود وبارک وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلک وآصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبی الله وعلى آلک وآصحابك يا نور الله مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابداً على حبیبك خیر الخلق كلهمی انشاءاللہ اللہ تعالی اکیسویں سپارے سے متعلق خلاصہ بیان ہوگا اکیسویں سپارے میں سورہ ان کا بقیہ حصہ اور پھر سورہ روم مکمل اور سورہ روم کے بعد سورہ لکمان مکمل اور سورہ لکمان کے بعد سورہ سجدہ مکمل اور سورہ سجدہ کے بعد سورہ احذاب کا آغاز ہوتا ہے اور کچھ حصہ سورہ احزاب کا تیس آیتیں سورہ احزاب کی اکیسویں سپارے میں ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلال ارشاد فرما رہا ہے سورہ ان کی آیت نمبر باون سے لے کر ترسٹ تک آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں سماعت فرمائیے انشاءاللہ اس کے بعد ضمن میں چند باتیں ارض کرتا ہوں بِالْبَاطِلِ بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ <الْخَاسِرُونَ> تم فرماؤ اللہ بس ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ جو باطل پر یقین لائے اور اللہ کے منکر ہوئے وہی گاٹے میں ہیں وہ بالعذاب۔ وَلَوْ لَا مُسَمَّلَّ الْعَذَابِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں اور اگر ایک ٹہری مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا اور ضرور ان پر اچانک آئے گا جب وہ بے خبر ہوں گے تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں اور بے شک جہنم گھرے ہوئے ہیں کافروں کو جس دن انہیں ڈھانپے گا عذاب ان کے اوپر اور ان کے پاؤں کے نیچے سے اور فرمائے گا چکھو اپنے کیے کا مزہ اے میرے بندو جو ایمان لائے بے شک میری زمین وسیع ہے تو تو میری, میری ہی بندگی کرو ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے پھر ہماری ہی طرف پھروگے اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہر بہت ہوں گی ہمیشہ ان میں رہیں گے کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں اور وہی وہ سنتا جانتا ہے اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنایا آسمان اور زمین اور کام میں لگائے سورج اور چاند تو ضرور کہیں گے اللہ نے تو کہا ہوں دے جاتے ہو اللہ کو شادہ کرتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لئے چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے لئے چاہے بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے اور جو تم ان سے پوچھو کس نے اتارا آسمان سے پانی تو اس کے سبب زمین زندہ کر دی مرے پیچھے ضرور کہیں گے اللہ نے تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو بلکہ ان میں اکثر بے عقل ہیں تو یہ آیت نمبر باون سے تریسٹھ تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے دیکھیے اللہ تبارک کا وطالعہ نے اپنے رازق ہونے کا بیان بھی ان آیات مقدسہ میں فرمایا ہے کپار مسئلہ کے عذاب میں, اے, کے بارے میں بھی فرمایا اور زمین پر روزق کے وجود کے کی متعلق کیونکہ اس میں جہنم کا بھی ذکر ہے تو چند باتیں عرض کر دوں یہ جو فرمایا کہ یہ آپ سے عذاب کو جلد طلب کر رہی ہیں دوزق قافروں کا احاطہ کرنے والی ہے تو امام ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ اکریما سے روایت کرتے ہیں کہ جہنم سے مراد یہ سمندر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا جہنم یہی سب رنگ کا سمندر ہوگا اسی میں ستارے ٹوٹ کر گریں گے اسی میں سورج اور چاند ہوں گے پھر اسی میں آگ بڑکا دی جائے گی تو یہی جہنم ہوگا حضرت یا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سمندر ہی جہنم ہوگا ان سے کسی نے کہا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے فرمایا ان ظالمین سورہ دق و ہا بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی طناطیں انہیں گھیر لیں گی تو حضرت اعلیٰ نے اس کے جواب میں کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے میں اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گا حتیٰ کہ میں اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں اور جب تک میں اللہ کے سامنے پیش نہ کیا جاؤں مجھے اس آگ کے سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عمرہ یا جہاد کے سوا سمندر میں سفر نہ کیا جائے کیونکہ سمندر کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے سمندر ہے امام شافعی علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمندر کے لیے آگ ہونے کی تعمیر یہ ہے کہ اس میں سفر کرنے والا آفات اور مسائل سے معمول نہیں ہے اور قریب ہے کہ وہ آگ میں جل جائے تو بہرحال اس میں کافی کلام ہے جو کہ علماء کرام نے یہ ہے وہ کیا ہے دوست کے ساتھ ان آیات میں جنت کا بھی ذکر آپ نے سنا تو دیکھیے فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ان کو ضرور ان جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے حضرت سیدنا سہل بن سعاد رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے اپنے اوپر بالا خانوں کے لوگوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہو حضرت ابو سعید نے کہا جس طرح تم آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں روشن ستاروں کو دیکھتے ہو تو اس طرح تم بالا خانے کو دیکھو گے جنت کے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے اوپر بالا خانے کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں دور سے چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہو کیونکہ بعض کے درجات بعض سے زائد ہیں صحابہ نے یار یا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا وہ انبیاء کے درجات ہوں گے جن تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا فرمایا کیوں نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسول کی تصدیق کی تو دیکھیے جہنم کا بھی ذکر ہو گیا اور جنت کا بھی ذکر ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ رازق ہونے سے متعلق بھی ان آیات میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے اور بڑی واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے کیونکہ زمین میں بہت سے ایسے جاندار ہیں جو اپنا رزق لے کر نہیں چلتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی روزی عطا فرماتا ہے چنانچہ اب سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے سورہ روم بھی مشہور صورتوں میں سے ہے قرآن کریم کی اور اس صورت کا نام روم اس لیے ہے اور کہ اس کی آیت میں یہی نام ہے یہ نام پاک ہے الاسلام غلی بطر روم تو اس وجہ سے اس کا نام روم رکھا گیا کہ اس صورت کے شروع میں یہ خبر دی گئی کہ رومی مجوسیوں سے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب چند سالوں میں مجوسیوں پر جو ہے وہ پھر غالب آ جائیں گے تو اس وجہ سے مطلب جو ہے اس صورت کا نام جو ہے وہ روم رکھا گیا اور یہ قرآن کے عظیم و میں سے کہ اس نے رومیوں کی فتح کی پہلے سے پیش گوئی کر دی تھی جبکہ ظاہر حالات کے اعتبار سے رومیوں کا مجوسیوں پر غارم آنا بہت مشکل تھا اور پھر وہی ہوا جس کی قرآن میں پیش گئے گی اور یہ اسلام کی صداقت پر بہت قوی دلیل ہے تو سورہ روم شریف کی پہلی دس آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو ارشاد خداوندی ہے الاسلام غلیبت الروم رومی مغلوب ہوئے فی ادن الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون پاس کی زمین میں اور اپنی مغلوبی کے بعد ان قریب غالب ہوں گے چند برخ میں حکم اللہ ہی کا ہے آگے اور پیچھے اور اس دن ایمان لانے والے ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے مدد کرتا ہے جس کی چاہے اور وہی ہے عزت والا مہربان اللہ کا وعدہ اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا لیکن بہت لوگ نہیں جانتے جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی اور وہ آخرت سے پوری بے خبر ہیں کیا انہوں نے اپنے جی میں نہ سوچا کہ اللہ نے پیدا نہ کیا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق اور ایک مقرر میں عاد سے اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار رکھتے ہیں اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کہ ان سے اگلوں کا انجام کیا ہوا وہ ان سے زیادہ زور آورتے آور زمین جوتی اور آباد کی زمین جوتی اور آباد کی ان کی آبادی سے زیادہ اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے پھر جنہوں نے حد بر کی برائی, برائی کی ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ کی آیتیں جٹلانے لگے اور ان کے ساتھ تمخر کرتے تو یہ پہلی دس آیتیں ہیں ان میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے رومیوں کی ایرانیوں پر فتح کی خبر ارشاد فرمائی ہے حالانکہ اس وقت بظاہر اسباب ایسے تھے کہ ناممکن لگتا تھا تو قرآن کریم میں جو مستقبل کی پیشن گویاں فرمائی گئی ہیں ان میں سے یہ ایک ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں مشرقین یہ پسند کرتے تھے کہ ایرانی جو کہ آتش پرست اہل روم پر غلبہ پالیں کیونکہ مشرقین اور ایرانی دونوں بدھ پرست تھے اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں کیونکہ مسلمان اور رومی دونوں اہل کتاب تھے مسلمانوں نے اس بات کا حضرت کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے تو آپ نے فرمایا ان قریب رومی غالب آ جائیں گے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اس بات کا مشرقین سے ذکر کیا مشرقین نے کہا آپ ہمارے اور اپنے درمیان ایک مدت مقرر کر لیں اگر ہم غالب ہو گئے تو ہمیں اتنی اور اتنی چیزیں مل جائیں گی اور اگر تم غالب ہو گئے تو تمہیں اتنی اور اتنی چیزیں مل جائیں گی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے پانچ سال کی مدت مقرر کی اور پانچ سال میں رومی ایرانیوں پر غلبہ نہ پا سکے حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا تم نے اتنی کم مدت کیوں مقرر کی قرآن کریم نے فرمایا کہ مطلب جو ہے تین سے نو سال تک یہ جو الفاظ قرآن میں آئے ہیں تو اس کا اطلاق تین سے نو سال تک ہوتا ہے پھر اس کے بعد رومی غلبہ پا گئے حضرت سفیان نے کہا میں نے سنا ہے کہ غذبۂ بدر کے دن رومیوں نے ایرانیوں پر غلبہ پایا تو الحمد جیسا کہ میں نے عرض کی کہ مستقبل کی پیشن گوئیاں جن آیات میں ہیں ان میں سے سورہ روم کی جو ہے یہ آیت مقدسہ بھی ہیں اللہ تبارک وطار اپنے پاک کلام پر کامل ایمان کی ہمیں جو ہے وہ توفیق رفیقر پرور دگار عالم جل جلال ارشاد فرما رہا ہے سورہ روم کی چند آیتیں ہیں اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر اب تم بشر ہو کر پھیلتے جا رہے ہو تو یہ آیت نمبر بیس ہے آیت نمبر بیس سے میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں ستائیس نمبر آئے تک پھر شاد خدا ہے اور اس کی نشانیوں سے یہ ہے کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے پھر جبھی تم انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے اور اس کی نشانیوں میں ہے رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈراتی اور امید دلاتی اور آسمان سے پانی اتارتا ہے تو اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرے پیچھے بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا جبھی تم نکل پڑو گے اور اسی کے ہیں جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے تب اسی کے زیرے حکم ہے اور وہی ہے کہ اوبل بناتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا اور یہ تمہاری سمجھ میں اس پر زیادہ آسان ہونا چاہیے اور اسی کے لیے ہے سب سے بڑھ شان آسمانوں اور زمین میں اور وہی عزت و حکمت والا ہے دیکھیے جس طرح وہ مردہ زمین کو اللہ تعالی دوبارہ زندہ کر دیتا ہے اسی طرح وہ مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ فرمائے گا اس میں کوئی شک اور شبے کی بات تو نہیں ہے اور اسی طرح آ, اس, اس رقو میں جتنی آیتیں ہیں ان سب میں بھی یہی دلائل دیے ہیں کہ اللہ قیامت آمد کے بعد تمام مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور یہ دلائل بھی ہے کہ یہ پوری کائنات کوئی اتفاقی حادثہ ہے نہ بہت سے خداؤں کی اجتماعی کوشش کا نتیجہ ہے بلکہ یہ کائنات اس خدائے, خدائے واحد کی تخلیق کا عظیم شاہکار ہے اس مطلوب پر اللہ تعالی نے پہلے انسان کی پیدائش سے استدلال فرمایا ہے اس نے فرمایا کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس نے تم کو چلتا پھرتا بشر بنا کر کھڑا کر دیا اور مٹی ایک بے جان عنصر ہے جس میں حیات اور حرکت کا کوئی اثر نہیں جو چیزیں عناصر سے مرکم ہیں ان میں پہلا مرتبہ مادنیات کا ہے پھر نباتات ہیں پھر حیوانات ہیں اور اس کے بعد انسان اور بشر ہیں اللہ تعالیٰ نے معاون کی تمام خوبیاں نباتات میں رکھ دی نباتات کے تمام خوات حیوان میں رکھ دیے اور حیوانات کے تمام کمالات انسان میں رکھ دیے پھر انسان اور بشر کو حیوانات سے ایک زائد وصف ادا کیا اور وہ عقل سے ادراک کرنا ہے پھر اس عظیم خالی کا یہ کتنا زبردست کمال ہے کہ مٹی سے ایک جیتا جاگتا متحرک انسان اور بشر بنا کر کھڑا کر دیا جو صرف حیوانات کی طرح چلنے پھرنے والا نہیں بلکہ وہ ملائکہ کی طرح غور و فکر کرنے والا ہے تو اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جو فرمایا گیا کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا حالانکہ مٹی سے تو صرف حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے ہم کو تو اس نے نطفے سے پیدا کیا ہے جیسا کہ فرمایا علم نخل ام امین ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا اور اس طرح کی آیتیں اور بھی بہر حال ہیں تو جواب یہ ہے کہ ہمارے باپ اور ہماری اصل حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور جب ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا تو گویا ہم سب کو مٹی سے پیدا کیا گیا دوسرا جواب اس میں یہ ہے کہ ہم کو نطفے سے پیدا کیا گیا نطفہ خون سے بنتا ہے خون غذا سے بنتا ہے اور غذا خاص سبزیوں پر مشتمل ہو خاص گوشت پر اس کا مال زمین کی مٹی ہے تو انجام کار ہمیں بھی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اللہ اکبر اور تیسرا جواب یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عن بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر مولود کے اوپر اس کی ناف کی ناف مٹی کو چھڑکا جاتا ہے حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہر مولود کے اوپر اس کی ناف کی اس مٹی کو چھڑکا جاتا ہے جس سے اس کو پیدا کیا گیا اور جب اس کو اس کی ارضل عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو اس کو اس مٹی کی طرف لوٹایا جاتا ہے جس سے اس کو پیدا کیا گیا تھا حتیٰ کہ اسی مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے اور فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کہ میں اور ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا کیے گئے تھے اور اسی میں دفن کیے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ تو دیکھیے ان آیات میں اللہ تبارک تعالی کی الوحیت کے دلائل پھر زمین اور دیگر سیاروں کی حرکت سے اللہ تعالی کی توحید پر استدل بھی ہم کر سکتے ہیں کہ زمین اپنے محور پر گردش کر رہی ہے اور باقی سیارے بھی اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں اور زمین اور سیاروں کی اپنے اپنے محلوں کے ساتھ جو خصوصیت ہے وہ کسی شخص کسی جو ہے وہ تخصیص مخصص اور ترجیح مرجے کے بغیر نہیں ہو سکتی کسی کا افلاق جس وجہ کے ساتھ قائم ہے اس وجہ کے لیے کسی مخصص اور مرجے کی ضرورت ہے اور وہ مخصص اور مرجے ممکن نہیں ہو سکتا ورنہ وہ بھی انہی کی طرح حادث ہوتا اس لیے ضروری ہے کہ ان کا مرض واجب ہو اور قدیم ہو اور واحد ہو کیونکہ تعدد محال ہے پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس زمین آسمان کو بدل دے گا پھر اللہ تعالیٰ کی آواز پر تمام اردے اپنی اپنی قبروں سے بھی باہر آ جائیں گے اللہ اکبر کبیا میرا پاک پرور کا سورہ روم ہی میں ارشاد فرما رہا ہے اٹھائیس نمبر آیت سے جو ہے وہ آیت نمبر چالیس تک میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں تمہارے لیے ایک کہاوت بیان فرماتا ہے خود تمہارے اپنے حال سے کیا تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی تو تم سب اس میں برابر ہو تم ان سے ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو ہم ایسی مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے بلکہ ظالم اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو لیے بے جانے تو اسے کون ہدایت کرے جسے خدا نے گمراہ کیا اور ان کا کوئی مددگار نہیں تو اپنا موسیدہ کرو اللہ کی اطاعت کے لیے ایک اکیلے اسی کے ہو کر اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پیدا کیا اللہ کی بنائی چیز نہ بدلنا یہی سیدھا دین ہے مگر بہت لوگ نہیں جانتے اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے ان سے ڈرو اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں سے نہ ہو ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے گرو گرو ہر گرو جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہوتا ہے اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے اس کی طرف رجوع آتے ہوئے پھر جب وہ اسے اپنے پاس رحمت کا مزہ دیتا ہے جبھی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ ہمارے بیے کی نہ کریں تو برتلو اب قریب جاننا چاہتے ہیں یا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری کہ وہ انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتے ہیں اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا جبھی وہ نا امید ہو جاتے ہیں اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ رض وسیع فرماتا ہے جس کے لئے چاہے تنگی فرماتا ہے جس کے لئے چاہے بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے تو رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کے رضا چاہتے ہیں اور انہیں کا کام بنا اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو کے دینے والے کے مال بڑے تو وہ اللہ کے یہاں نہ بڑھے گی اور جو تم خیرات دو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تو انہی کے دونے ہیں اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں روزی دی پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرے کافی اور برتری ہے اسے ان کے شرک سے اللہ اکبر تو یہ ہیں آیات مقدسہ جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت جو ہے وہ کی ہے دیکھیے یہاں پر ایک نقطہ میں بیان کرتا چلوں کہ انسان اپنے نوکروں کو اپنا شریک کہلوانا پسند نہیں کرتا تو وہ اللہ کی مخلوق کو اس کا شریک کیوں کہتا ہے یہ ایک سوچنے کی بات ہے ایک انسان کے اعضا کے ساتھ کسی دوسرے انسان کی اذا کی پیوند کی تحقیق اس میں نبی پاک اسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنا چہرہ دین مستقیم یعنی دین اسلام کی طرف قائم اور متوجہ رکھیں چہرے کو قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی پوری قوت کے ساتھ دین اسلام کے احکام پر عمل کریں اور چہرے کا خصوصیت سے اس لیے ذکر فرمایا کہ وہ انسان کے حواص کا جامع ہے اور اس کے اعضاء میں سب سے اشرف ہے اور تمام مفسرین کے نزدیک اس خطاب میں آپ کی امت بھی داخل ہے اور حنیف کا معنی ہے تمام ادیا محرفہ اور شرائع منسوخہ سے اعراض کرتے ہوئے تو اے لوگوں اپنے آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی خلقت پر قائم رکھو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے تو فطرت کا لغوی مانا فطر کا مانا ہے پھاڑنا پیدا کرنا شروع کرنا اور اسی طرح فطرت کے شرعی معنی ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اور لوگوں کے دل و دماغ میں اللہ کی مارفت کو مرکوز کر دیا اس پر دلیل یہ ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا تو بہرحال یہ اس میں تفصیل ہے پھر اسی طرح اگر فطرت سے مراد دین حق یا اسلام ہو تو پھر مطلب اس سے متعلق اس تفصیل ہے ہر بچے کی فطرت پر پیدائش سے متعلق بھی ایک حدیث سماعت فرمالے حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں جیسے ایک جانور سالم پیدا ہوتا ہے کیا تم اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ دیکھتے ہو پھر حضرت عبورہ نے اس آیت کو بڑا فی طرح اللہ اکبر کبیرہ اسی طرح ان آیات میں جو ہے وہ اس سے متعلق کافی تفصیل بہر ال بیان ہو سکتی ہے چند باتیں بہرحال ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کر دی ہیں میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اور یہاں پر سورہ لکمان شریف کا آغاز ہوتا ہے صورہ لکمان شریف کے متعلق میں عرض کر دوں اس صورت کی ایک آیت میں حضرت سیدنا لکمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے اور اس صورت میں لکمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں ہیں اور ان کا قصہ بیان کیا گیا ہے اس وجہ سے اس صورت پاک کا نام جو ہے وہ لکمان ہے اس صورت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ مشرقین قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ ان کو لکمان اور اس کے بیٹے کے متعلق بتائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما دی چنانچہ شریف کی پہلی گیارہ آیتیں آپ سماعت فرمائے الخلا تلکیم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں مدعو رحمت المحسنین ہدایت اور رحمت ہیں نیکوں کے لیے جو نماز قائم رکھیں اور زکات دیں اور آخرت پر وہی رب کی ہدایت پر ہیں اور کا کام بنا وشتری خزب <مُحِين> اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لے ان کے لیے ضلع کا عذاب ہے اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑی جائیں تو تکبر کرتا ہوا پھرے جیسے انہیں سنا ہی نہیں جیسے اس کے قانون میں روئی کا پھایا ہے تو اسے دردناک عذاب کا مسداہ دو بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے چین کے باغ ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ کا وعدہ ہے سچا اور وہی عزت و حکمت والا ہے اس نے آسمان بنائے بے ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں اور زمین میں ڈالے لنگر کے تمہیں لے کر نہ کاپے اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفیس جوڑا اگایا تو دیکھیے سورہ لکمان کی یہ پہلی دشائتیں ہیں جن کو آپ نے سماعت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارفلامیم سے اس صورت کا آغاز کیا حروف مقدحات ہیں جس کا علم اللہ اور اس کے رسول کو ہے نماز سے متعلق فرما دیا گیا اس میں زکات سے متعلق بتا دیا گیا یہاں اور اسی طرح یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ انبیاء پر زکوات فرض نہیں ہوتی انبیاء کرام رام مسلام السلام پر زکوات اس لیے فرض نہیں زکوۃ میل کچیل سے پا کرتی ہے اور امبیا میل چیل سے منزہ ہوتے ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا و او ماں بلاتی و زکاتی ماں حیا میں جب تک زندہ ہوں اللہ نے مجھے اس نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وسیعت کی ہے تو اس سے مراد نفس کی پاکیزگی ہے یعنی میں اپنے نفس کو ان رضائل سے پاک رکھوں جو انبیاء کے مقام کے نامنازم ہیں یا مجھے زکوات کے احکام کی تبلیغ اور پہنچانے کی وصیت کی ہے اس سے زکوٰۃ فطر مراد نہیں کیونکہ زکوٰۃ کی عدم فرضیت از انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے اور اس خصوصیت کے اعتبار سے زکوٰۃ مال اور زکوٰۃ بدل میں کوئی فرق نہیں ہے یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پاس کبھی اتنا مال نہیں رکھا کہ زکوط ادا کریں اتنا مال کے بھی رکھا ہی نہیں تو زکوات سے متعلق کافی تفصیل یہاں بہرحال بیان ہو سکتی ہے پھر اسی طرح جو ہے ان آیات میں اللہ تبارک وطلا جلال نے جو ہے وہ مطلب جو ہے نصیحتیں بھی فرمائی ہیں اور اس سے متعلق اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نیک لوگوں کا ذکر بھی فرمایا ہے بہرحال اللہ تبارک کا بطالہ جل جلال ہم سب پر کرم فرمائے دین مطین پر ہمیں چلنے کی سعادت نصیب فرمائے سورہ لکمان شریف کی آیت نمبر بارہ سے لے کر آیت نمبر تک میں تلاوت کرتا ہوں توجہ سے فرمائیے گا اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر اور جو شکر کرے وہ اپنے بلے کو شکر کرتا ہے اور جو نہ کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ سب خوبیوں سراہا بے پروا ہے سب خوبیوں سراہا لکمان ہی غلام اور یاد کرو جب لکمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا اے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا بے شک شرک بڑا ظلم ہے اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی اور اس کا دودھ چھوٹنا دو برس میں ہے یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا آخر مجھی تک آنا ہے اور اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرا ایسی چیز کو جس کا مجھے علم نہیں جس کا تجھے علم نہیں تو اس کا کہنا نا مان اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجول آیا پھر میری ہی طرف تمہیں پھرنا ہے تو میں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے اے میرے بیٹے برائی اگر رائی کے دانا برابر ہو پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں ہو اللہ اسے لے آئے گا بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے اے میرے بیٹے نماز پر پارک اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر اور جو افتاد تجھ پر پڑے اس پر صبر کر بے شک یہ ہمت کے کام ہیں اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار کج نہ کر اپنا رخسارا کج نہ کر اور زمین پر اتراتا نہ چل بے شک اللہ کو نہیں بات کوئی اتراتا فخر کرتا اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کو سسٹ کر بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدے کی کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے کام میں لگائے اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور تمہیں بھرپور دن اپنی نعمتیں ظاہر اور چپی اور گنے آدمی اور بعض آدمی اللہ کے بارے میں جگڑتے ہیں یوں کہ نہ علم نہ عقل نہ کوئی روشن کتاب تو دیکھیے حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی پیاری نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے لق جگر سے اپنے بیٹے سے جو ہے وہ فرمائی ہیں حکیم لکمان کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر دوں حضرت لکمان ایلا کے رہنے والے تھے ایک اور یہ ہے حضرت وحب بن منبع نے کہا کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بانجے تھے اور مقاتل نے کہا کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے اور ایک اور یہ ہے کہ یہ آزر کی اولاد سے تھے یہ ایک ہزار سال زندہ رہے انہوں نے حضرت داؤود علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے علم حاصل کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے یہ فتویٰ دیا کرتے تھے جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے تو انہوں نے فتویٰ دینا بند کر دیا اور امام واقعی نے کہا کہ حضرت لکمان بنی اسرائیل میں قاضی تھے اور سعید بن مسیب نے کہا کہ لکمان مصر کے سیاہ فام حمشیوں میں سے تھے ان کے ہونٹ موٹے موٹے تھے اللہ نے ان کو حکمت عطا کی اور نبوت کو ان سے روک لیا یعنی یہ نبی نہیں ہے لیکن ایک دانا اور ایک انتہائی ذہین شخص تھے سناچے مطلب ایک حدیث بھی میں پیش کر دیتا ہوں حضرت ابن عمر ردی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رکمان نبی نہ تھے لیکن وہ بہت غور فکر کرنے والے بندے تھے ان کا عقیدہ عمدہ تھا وہ اللہ سے محبت کرتے تھے اللہ تعالی نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا تو یہ حضرت لکمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ مختصر تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے حکمت کی باتیں حکمت سے مراد ہے عقل فہم اور ذہانت اور اسی طرح مطلب بعض علماء نے کہا کہ حکمت یہ ہے کہ انسان کو اس چیز کی معرفت ہو کہ کون سی چیز اس کے لیے مفید ہے اور کون سی چیز اس کے لیے مضر ہے مفسرین نے کہا کہ حکمت یہ ہے کہ انسان کو احکام شرعیہ کی معرفت ہو محدثین نے کہا وہ نور جس سے الہام اور وسوسہ میں فرق ہو وہ حکمت ہے یا سرعت کے ساتھ صحیح جواب دینا حکمت ہے یا بصیرت کے ساتھ اللہ تعالی کی معرفت ہو اور نفس کی اصلاح کا علم ہو اور اس کے تقاضے, اس کے تقاضے جو ہیں تقاضے پر عمل کرے اور نفس کے بگاڑ اور فساد سے بچے یہ حکمت ہے تو صوفیہ نے کہا نفس اور شیطان کی آفات کی معرفت حکمت ہے یا ایسی قوت اقلی عملیہ جو چالاکی اور حماقت کے درمیان متوسط ہو تو اب دیکھیے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نو کی حکمت والی باتیں حضرت ابو حریرا بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کا لکمان کے پاس سے گزر ہوا لوگ اس کے گرد جمع تھے اس نے کہا تم وہ سیاہ فام شخص نہیں ہو جو فلاں علاقے میں بکریاں چرایا کرتا تھا حضرت لکمان نے کہا ہاں کیوں نہیں اس نے پوچھا پھر تم کو یہ حکمت اور دانائی کیسے ملی انہوں نے کہا سچ بولنے سے امانت داری سے اور فضول اور غیر متعلق باتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے حضرت سفیان بیان کرتے ہیں کہ حضرت لکمان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بدتر کون ہے تو فرمایا وہ شخص جس کو اس کی پرواہ نہ ہو کہ لوگ اس کو برا کام کرتے ہوئے دیکھ لیں گے اور حضرت رکمان سے کہا گیا کہ تم کتنے بد صورت ہو رکمان نے کہا کہ تم نقش میں عیب نکال رہے ہو یا نقاش میں ہائے ہائے یعنی بنانے والے میں تو علامہ سید محمود آلوفی متوفی لکھتے ہیں کہ اے بیٹے یہ دنیا گہرا سمندر ہے اور اس میں بہت لوگ غرق ہو چکے ہے تم اس میں خوف خدا کو ایمان اور احکام شریعہ کو اور اللہ پر توقل کو اپنی کشتی بنا لو تو نجات پالو گے نجات پانے کے لیے یہ ضروری ہے فرمایا ورنہ مجھے تمہاری نجات کی توقع نہیں جو شخص اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے جو شخص خود اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرتا رہے تو اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے اللہ کی اطاعت میں ذت اٹھانا اس کی معاسیت میں عزت سے بہتر ہے اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تم کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرے گا جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے جس آدمی کا خلق اچھا نہیں ہوتا اس کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں کسی چٹان کو اپنی جگہ سے منتقل کرنا کسی بے وقوف کو مسئلہ سمجھانے سے زیادہ آسان ہے میں نے بھاری چیزوں کو برداشت کیا لیکن بد, بد اخلاق پڑوسی سے زیادہ نا قابل برداشت کوئی چیز نہیں جنازوں میں جاؤ اور شادیوں میں نہ جاؤ کیونکہ جنازہ تم کو آخرت یاد دلائے گا اور شادی تمہیں دنیا کی خواہش پیدا کرے گی شکم فیری سے زیادہ کھانے سے بہتر ہے کہ تم فالتو کھانا کتے کو ڈال دو اتنے میٹھے نہ بنو کہ نگل دیے جاؤ اور اتنے کڑبے نہ بنو کہ اگل دیے جاؤ اپنا کھانا متقی لوگوں کو کھلاؤ اپنے معاملات میں علماء سے مشورے کرو جب, تم جب تک تم علم کے تقاضے پر عمل نہ کرو تمہارے علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھا اٹھا لے اور اس کو اتارنے سے پہلے ایک اور گٹھا اٹھا لے اس کو بوجھ سے ہاپنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا تم لوگوں سے اچھی باتیں کرو اور کشادہ روئی اور ہنستے چہرے کے ساتھ ان سے ملاقات کرو تو لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے تم لوگوں سے اس طرح ملو جیسے تم کو ان سے کوئی غرض نہیں لوگوں سے اپنی تحسین چاہو نہ ان کی مذمت کی پرواہ کرو آرام سے رہو گے اپنا منہ بند رکھو جب تک خاموش رہو گے سلامت رہو گے تم صرف وہی بات کرو جو تمہارے لیے مفید ہو تو یہ حکمت والی باتیں ہیں جن میں سے چند ایک مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں اور حضرت سیدنا لکمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس طرح کی باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے اور ان سے متعلق تفصیل اگر دیکھیں تو سورہ لکمان کی تفصیل پڑنے کی ضرورت ہے میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے یہاں پر سورہ سجدہ کا آغاز ہوتا ہے سورہ سجدہ جو ہے یہ بھی اکیسویں سے بارے میں ہے اور اس سے متعلق بھی میں چند باتیں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں دیکھیے سورہ سجدہ اس صورت کی ایک آیت میں اس بات پر مومنین کی تعریف کہ وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو نام سورہ سجدہ ہے یاد رکھیے مکے میں نازل ہوئی اور حضرت ابو حریرا بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جمعہ کے دن صبح کی نماز میں لام علیم تنزیل سجدہ پڑھا کرتے تھے تلاوت کیا کرتے تھے اور اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک شخص اس سورت کی تلاوت کرتا تھا اور اس کے علاوہ اور کسی صورت کی تلاوت نہیں کرتا تھا اور وہ گناہ بہت کرتا تھا اس صورت نے اس شخص کے اوپر اپنے پر بھیرا دی اور کہا اے میرے رب اس کی مغفرت فرما دے یہ میری قراءت بہت کرتا تھا تو رب نے اس صورت کی شفاعت اس شخص کے متعلق قبول کر لی اور فرمایا اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو اور اس کا ایک درجہ بلند کر دو اللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا اللہ ہر شے پر قادر ہے سنانچہ پہلی دس گیارہ آئتے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سورہ کی علی اسلام تنزیل لا غیب رب کتاب کا اتارنا بے شک پرور عالم کی طرف سے ہے کیا کہتے ہیں ان کی بنائی ہوئی ہے بلکہ وہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ تم ڈراؤ ایسے لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا اس امید پر کے وہ رہ پائیں اللہ خلق وما العرش ما من من ولا افلا اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے چھے دن میں بنائے پھر عرش پر فرمایا اس سے چھوٹ کر تمہارا کوئی حمایتی اور نہ صفارسی تو کیا تم دھیان نہیں کرتے کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک پھر اسی کی طرف رجوع کرے گا اس دن کے جس کی مقدار ہزار برت ہے تمہاری گنتی میں یہ ہے ہر نہاں اور یہاں کا جاننے والا عزت و رحمت والا وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور پیدائش انسان کی ابتدا مٹی سے فرمائی پھر اس کی نسل رکھی ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے پھر اسے ٹھیک کیا اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل اطاح فرمائے کیا ہی تھوڑا حق مانتے ہو اور بولے کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے کیا پھر نئے بنیں گے بلکہ وہ اپنے رب کی حضور حاضری سے منکر ہیں تم فرماؤ تمہیں وفا دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے تو یہ سورہ سجدہ ہے جس کا آغاز بھی حروف مقدعات سے کیا گیا جس کا علم اللہ اور اس کے رسول کو ہے اللہ کے بتانے سے محبوب علیہ السلام کو بھی ہے دیکھیے ان آٹ میں اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق چھ دنوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے فرمائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا اتوار کے دن زمین میں پہاڑوں کو پیدا کیا پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا منگل کے دن ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا کیا اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا اور زمین پر چلنے والے جانداروں کو جمع رات کے دن پیدا کیا اور تمام مخلوق کے آخر میں حضرت اعظم علیہ السلام کو جمعے کے دن اثر کے بعد پیدا کیا حضرت اعظم علیہ السلام کو جمعے کی سا میں سے آخری سا میں اثر کے بعد سے رات کے وقت کے درمیان میں پیدا کیا گیا اللہ تعالیٰ کے تدبیر کرنے کا مانا کیا ہے تدبیر کا معنی ہے کسی کام کے نتیجے اور انجام میں غور کرنا اور جب اس لفظ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے کسی کام کو مقدر کرنا اور اس کے اسباب مہیا کرنا علامہ کرتبی نے عبد الرحمان بن ثابت سے نقل کیا ہے کہ دنیا کی تدبیر کرنے والے چار فرشتے ہیں حضرت جبراہیل ویسائل اسرائیل اور اسرافیل علیہ مسلط و السلام جبرائیل تو وہ ہواوں اور پھر لشکروں پر معمور ہیں حضرتائی علیہ السلام رض کی فراہمی اور بارش نازل کرنے پر اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ روحوں کو قبض کرنا ہے اور اگر تیسرا علیہ السلام تو ان کا کام حوادث کو نازل کرنا ہے ایک اور یہ ہے کہ تدبیر کا مقام عرش الہی ہے اور عرش کے نیچے اس تدبیر کے مطابق کاروائی ہوتی ہے اللہ اکبر قبیرہ تو میرے پاس بربردگار جلدا جلال ہو نے سورہ سجدہ میں یہ باتیں جو ہیں وہ ارشاد فرمائیں بہرحال اللہ تبارک کو تعالی ہم سب کا ایمان جو ہے وہ سلامت رکھے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے سورہ احزاب شریف کا آغاز ہوتا ہے اس کی بھی میں چند آیتیں آپ کے سامنے جو وہ تلاوت کرتا ہوں اور سورہ احزاب کی پہلی آٹھ آیتیں تلاوت کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سورہ احزاب کے بارے میں چند باتیں جو ہیں وہ ارض کر دیتا ہوں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد مہدین الجود والکرمی و آلہ و بارک وسلم صلات و, و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سورت کا نام احزاب ہے احادیث کتب تفسیر آثار میں غزوہ خندق کو احزاب سے تعویر کیا گیا ہے اور حزب کا معنی جماعت ہے اور احزاب حزب کی جمع ہے مشرقین مکہ یہودی منافقین کی تمام جماعتیں متحد اور متفق ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ ہوئی اور نبی کریم علیہ السلام اور مسلمانوں نے مدینہ کے اطراف میں خندق خود کر مدینے کا دفاع کیا تھا اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اور اس سورت میں چونکہ غزوہ احزاب کے متعلق آیات حاضر ہوئی ہیں اس وجہ سے اس صورت کا نام احزاب ہے تو احزاب میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ مطلب کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور اس سے متعلق میں پہلے چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کروں میرا پاک بربردیگار ارشاد فرما رہا ہے یا ایوہن یا ایو محمد تق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما اي غيب کی خبر بتانے والے نبی اللہ کا یوں ہی خوف رکھنا اور کافروں اور منافقوں کی نہ سننا بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے وتبي ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا اور اس کی پیروی رکھنا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وہی ہوتی ہے اے لوگو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے وہ توکل اللہ وکافہ بلّہ وکیلا پرے محبوب تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ بس ہے کام بنانے والا اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ رکھے اور تمہاری ان عورتوں کو جنہیں تم مال کے برابر کہہ دو تمہاری ماں نہ بنایا اور نہ تمہارے لیے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنایا یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور بشریت میں تمہارے چچا زاد اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو نسخہ تم سے صادر ہوا ہاں وہ گنا ہے جو دل کے قصر سے کرو اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے ان اولا بل ملینا بن اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور رشتے والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں بہ نسبت اور مسلمانوں اور مہاجروں کے مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو یہ کتاب میں لکھا ہے اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور تم سے اور نور اور ابراہیم اور موسا عرصہ بن مریم سے اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے اور اس میں کافیوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ اکبر تو یہ سورہ احذاب کی جو وہ چند آیات مقدسہ ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہی ہیں نبی کا لفظی اور اصطلاحی لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے یاد رکھیے رفعت اور بلندی یہ اس کا لغوی معنی ہے اور نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا مقام اپنی امت میں سب سے بلند ہوتا ہے ورافاڈا ہوں مکان ان اور ہم نے اس کو بلند مقام پر اٹھا لیا اور یا یہ لفظ نبا ان سے بنا ہے نبی اس خبر کو کہتے ہیں جس میں دو چیزوں ہوں اس سے کوئی عظیم فائدہ حاصل ہو اس سے یقین حاصل ہو اور جب تک کوئی خبر ان دو چیزوں کو متضمن نہ ہو اس کو نبا نہیں کہا جاتا اللہ تبارک و وطالعہ کرم فرمائے یاد رکھیے کہ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو آپ کی صفت النبی کے ساتھ ندا کی ہے اور آپ کی عسم کے ساتھ ندا نہیں کی اور اسی طرح یا محمد نہیں فرمایا جس طرح دوسرے انبیاء کو ندا کرتے ہوئے فرمایا یا آدم یا نوح وغیرہ ہم اور آپ کو معزز اور مکرم القاب یا ایوہن نبی یا ایوہر رسول وغیرہ کے ساتھ ندا فرمائی اور اس سے حضور اکرم علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں عزت اور وجاہت کو ظاہر فرمایا اور آپ کے بہت اسماء اور القاب ہیں اور کثرت اسماء اور القاب مسمہ کے مشرق کے شرف اور اس کی قدر و منزلت پر دلالت کرتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت جو ہے وہ نصیب فرمائے عامر فرمایا گیا ہے نبی آپ اللہ سے ڈرتے یہ سورہ احذاب میں تو دیکھیے یہ آیت ابو سفیان بن حرب اکریمہ بن ابی جہل اور مطلب کچھ اور کے متعلق نازل ہوئی کیونکہ یہ لوگ مدینے میں غزوہ احد کے بعد آئے اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے پاس ٹھہرے اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کو عبداللہ بن ابئی سے کلام کرنے کی اجازت دے دی تھی ان کے ساتھ عبداللہ بن ساد اور توما بن ابیرک بھی کھڑا ہوا اس وقت آپ کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے انہوں نے آپ سے کہا آپ لاتو عزا مناط اور ہمارے دیگر معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں اور یہ کہیں کہ جو شخص ان بتوں کو عبادت کرے گا اس کو ان بتوں کی شفاعت اور منفعت حاصل ہوگی تو ہم اس کے عوض آپ کو اور آپ کے رب کو چھوڑ دیں گے نبی پاک علیہ السلام کو ان کی یہ بات ناگوار گزری حضرت عمر نے ارسل اللہ ہم ان کو انہیں قتل کرنے کی ہم کو انہیں قتل کرنے کی اجازت دیجیے تو فرمایا میں ان کو امان دے چکا ہوں حضرت عمر بن خطاب نے کہا تم لوگ اللہ کی لانتر اس کے غضب میں گرفتار ہو کر نکل جاؤ پر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کو مدینے سے باہر نکال کر آئیں یاد <تصفح> رکھیے ساحد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں جبکہ آپ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے تھے اور جو شخص کوئی کام کر رہا ہو اس کو یہ حکم دینا کہ تم یہ کام کرو بظاہر ابس معلوم ہوتا ہے مثلا کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو اس کو یہ حکم دینا کہ تم بیٹھ جاؤ بے فائدہ ہے یہ اعتراض ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ حکم دوام اور استمرار کے لیے ہے اور اس کا منشا یہ ہے کہ جس طرح آپ پہلے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اسی طرح اپنی آئندہ زندگی میں بھی اللہ سے ڈرتے رہیں اور عہد شکری نہ کریں کسی کو امان دے کر امان نہ توڑیں اور اللہ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے میں مزید اضافہ اور ترقی کریں کیونکہ تقوی کے درجات کی کوئی انتہا نہیں تو میرے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ دین اسلام کی تبلیغ کا حق ادا فرمایا جس پر بہت دلائل ہیں اور آکا علیہ صلاح و السلام نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر بھی ارشاد فرما دیا کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات ہم نے آپ تک پہنچا دیے اور گواہ بھی بنا لیا گیا تو اللہ تبارک و وطالعہ کرم فرمائے آمین یاد رکھیے کہ ان آیات مقدسہ میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے کسی انسان کو دو دل نہ دیے قابوس بن ابی زبیان کے والد بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا یہ بتائیے کہ اس آئب سے اللہ تعالی کی کیا مراد ہے کہ اللہ نے کسی شخص کے اندر دو دل نہیں بنائے تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے دل میں ایک خیال آیا جو منافق آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان کے دو دل ہیں ایک دل تمہارے ساتھ ہے اور ایک دل ان کے ساتھ ہے تب اللہ نے نازل فرمائی اللہ نے کسی شخص کے اندر دو دل نہیں بنائے بہرحال آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی خیال آیا اور وہ بلا قصد آپ کی زبان پر جاری ہو گیا تو منافقین نے کہا ان کے دو دن ہیں تو اللہ نے اس کے رد میں یاد نازل فرمائی کہ اللہ نے کسی شخص کے دو دل نہیں بنائے اور انسان کے اندر ایک دل ہوتا ہے جس میں احوال اور مقاصد کے اختلاف سے مختلف چیزیں آتی ہیں کبھی کوئی چیز یاد ہوتی ہے کبھی کوئی چیز بھول جاتی ہے کبھی ظہول ہوتا ہے کبھی صاحب ہوتا ہے لیکن ایک حال میں کبھی دو متضاد چیزیں جمع نہیں ہوتی اور اسی طرح مطلب پھر قلب کی اوپر بڑی بحث ہو سکتی ہے اور بہرحال اس سے متعلق چند باتیں جو تھی وہ میں نے بیان کر دی پھر انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹوں اور ان کے اصل باپوں کے نام کے ساتھ پکارنے کا حکم دیا ہے لہذا یاد رکھیے کوئی کسی کی اولاد کو اپنے پاس اگر پالے تو اس کے نصب کو تبدیل نہیں کر سکتا اس کے باپ کی جگہ اسی کا باپ کا نام آنا چاہیے اور سر پرس کی جگہ بندہ اپنا نام لکھ سکتا ہے لیکن اس میں بڑی احتیاطیں ہوتی ہیں کیونکہ اگر لڑکی لے لی ہے تو اب جب وہ بالغ ہوگی تو پھر پردے کے معاملات بلکہ مشتہات ہوگی تو پردے کے معاملات بچہ لے لیا ہے تو پھر لینے والے کی زوجہ سے اس کے پردے کا معاملہ ہوگا جب وہ بالغ ہوگا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ یا بچی لی ہے تو اس آدمی کی جو زوجا ہے ان کو دودھ پلا دیں گری کم عمری میں جو مدت رضاعت ہے اس میں مطلب دودھ پلا دیں یا اگر اس کے دودھ نہیں ہے تو اس کی کوئی بہن ہو اس کی والدہ ہو وہ دودھ پلا دیں تب یہ مسئلہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و وطالعہ کرم فرمائے آمین تو چند یہ باتیں چند عادتوں سے متعلق ہم نے بیان کر دی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمد للہ اکیس سپارے ہمارے ان سے متعلق خلاصہ مکمل ہوا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے غلطیاں معاف فرمائے قرآن کا فہم نصیب فرمائے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت سچی محبت نصیب فرمائے آمین اللہ آمین ثم آمین وما الینا البلاغمبین ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی مغرب تعیشہ بائیسواں سپارہ اور تراوی کے بعد میں سپارے کا خلاصہ انشاء اللہ عرض کروں گا جی آزم بھائی آپ تشریف لائیں جی وعلیکم السلام یہ میم کے بعد آئین ہے ما نل والکرم ولی وبارک وسلم تو میم کے بعد آئین ہے ما میم آئین زبر مع ما, ما نل ال... امید آپ سمجھ گئے ہوں گے سمجھ آئیے آپ کو ضرورت نیم کے بعد آئین ہے جی جی میں اللہ صلی دینا و مولانا محمد الجود والکرم علی وبارک وسلم ماں جودی ولکرم ٹھیک ہے تو مزید سوال ہے آپ کے دیر میں آئیے جی جزاکم اللہ خیرہ فراز بھائی آپ کی آواز مجھے نہیں آئی بالکل میری آواز تو آ رہی ہوگی میری آواز بھی نہیں آ رہی آپ لوگوں کو کیسے ہیں آپ لوگ اچھا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو چلیں ٹھیک ہے اچھا حضرت ساڑھے بارہ بج رہے ہیں اور میرے کو جو ہے نا وہ بس طرح بس نظر آ رہا ہے خواب میں تو میں تو بس اجازت چاہوں گا انشاءاللہ شاء اللہ زندگی رہی تو کل بائیسویں اور تیئیسویں سپارے سے متعلق خلاصہ بیان ہوگا انشاءاللہ اللہ اور ہمارے اس روم میں ختم قرآن جو ہے وہ آپ کے مطلب آپ لوگ زیادہ تر باہر ہوتے ہیں نا تو آپ کی جو انتیسویں شب ہوگی یعنی آئندہ جمعہ المبارک کی رات کو وہ رات تو ہفتے کی ہے لیکن جمعہ کا دن گزر کے جو رات آئے گی تو اس میں انشاءاللہ ختم قرآن ہوگا ہمارے اس روم میں امید ہے ان سپارے کا خلاصہ ہم اس دن بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفرہ